سلام سید امبیا ایمرسلیم نبی نبينا محمد اما بعد پچھلی مجلس میں مسئلہ نمبر دس ہم نے شروع کیا عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دینا سلق کا منہج نہیں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ الله فرماتے ہیں لئی سم منحجی سلب عرد الحدیث ہی ادا ادا لم تبل عليه بل منہج ہم البا تسلی آمن کلن حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اس پر اعتراض کرنا سلف کا منحج نہیں بلکہ سلب کا منہج اتباع اور تسلیم ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں امنہ بھی ہی کلو منگ اور ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے انسان کی عقلمندی اس میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئی ہے چاہے وہ کتاب میں ہو یا سنت میں ہو اس کو تسلیم کرے چاہے وہ اس کی عقل کے خلاف ہو یا اس کی چاہت اور خواہش کے خلاف انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ اپنی عقل کو اور اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مقدم کرے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ہمیشہ تابع ہوتے تھے ایک آدمی اگر قرآن سنت کے مقابلے میں اقل کو حجت بناتا ہے یا قرآن سنت کو مؤخر کر کے عقل کو مقدم کرتا ہے پسند کرتا ہے اس کے بارے میں امام ازہبی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں امام اضافی فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُول دَعْنَا من الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثِ الْآحَادِ وَهَاتِ الْعَقْلِ فَعَلَمْ أَنَّهُ أَبُوْ جَهْل سیر و اعلام النبلہ میں انہوں نے بات کہی کہتے ہیں جب تو دیکھے کہ اللہ کی صفات میں دین کے معاملات میں علم کلام میں مبتلا شخص بداتی شخص اگر یوں الكتاب الاحادی الاحاد کتاب انہیں قرآن اور احاد حدیثیں جو حدیثیں متواتر نہ انہیں بازو رکھو اور اصل کی باتیں لاؤ حاط ال اقل اصل کے مطابق باتیں کرو کا کہ فائنم ان ابو جہل اچھی طرح جان لو کہ وہ ابو جہل ہے یعنی وہ علم والا نہیں ہے وہ جاری ہے اور ابو جہل کے راستے پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا ابو جہل کا کیا ہوا سبھی جانتے ہیں سالم عبد اللہ عبد اللہ اللہ تعالی کے بیٹے کہتے ہیں ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سنا لا تمنعوا النساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها اذا اذا اذا, اذا اليها اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے منع مت کرو روکو مت اگر وہ تمہیں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں قال فقال بلال ابن عبد اللہ عبد اللہ ابن اللہ عنہ کا بیٹا بلال اس نے کہا و اللہ و ہم تو روکیں گے ہم تو ان کو روکیں گے ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا بیٹے نے کہا کہ وہ اس کو فتنے کا راستہ بنائے گی فتنے کا ذریعہ بنائے گی مسجدوں میں جا کے زینت کا اظہار کر کے لوگوں کی عبادات خراب کرنا وغیرہ وغیرہ فتنہ بنائے گی تو کہا فب اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ ابنی عمر اس کی طرف متوجہ ہو سب بہو سب بن سی ان سمے سب ایسی سخت بات اس سے کہی گویا کہ ایسی گالی اس کو دے دی ایسی بری بات اس سے کہی بس سب بہو سب بن سی ان ماں میں سب میں نے کبھی اتنی سخت بات اتنی سخت بات بری بات ان کی زبان سے کبھی میں نے نہیں سنی تھی غصے میں آکے کے بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی دینی غیرت کی بنیاد پر کچھ بول دیتا ہے اس کا اختیاری معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے جذبات اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں دین کی غیرت کی وجہ سے کہ بعض اوقات بہت سخت بات بول دیتا ہے جیسا کہ ابو ابو رضی اللہ تعالی نے ایک مقام پر ادیبیہ کے وقت میں کہی تھی کہ اس کی دینداری پر حرج اس سے نہیں آتا ہے بلکہ اس کی دینداری اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی سخت بات کہی کہ زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسی سخت بات میں نے نہیں سنی تھی کیونکہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں کہا تھا کسی چیز کے جواب میں کہا تھا اور وہ بات واقعی ایسی تھی کہ اس پر ڈٹا جائے کالا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور کہتا ہے کہ نہیں ہم منع کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ منع مت کرو اور تو کہتا ہم منع کریں گے ایسی سخت بات کی, مسلم کی روایت ہے مسلم ہی ایک اور روایت اس میں ہے سینے پر مارا اس کے سینے پر اس کے ہاتھ مارا, مارا اور کہا وہ حد بھی تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تقول میں تو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا نہیں مستد احمد کی روایت میں ہے فرماتے ہیں فما مات بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت تک اس سے بات نہیں کی کہ میں رسول کی بات بیان کر ہوں اور تو اس کی برقیلاب کہتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے زندگی بر بات نہیں کی یہ دینی غیرت ہے جو صحابہ میں تھی معلوم یہ ہوا کہ ذاتی اور رجحانات کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ کی ممانحات کی مخالفت کرنا سلف کو بالکل پسند نہیں تھا میری عقل میں آ رہا ہے کہ اور مسجد میں جائیں گی پھر کریں گی لہٰذا میں منع کروں تیری عقل میں آ رہا ہے کیا رسول کوئی بات معلوم نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر وہ اجازت چاہے تو منامت کرو تو عورتوں کو زیادہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول تو زیادہ حیا والا ہے یا اللہ کے رسول تو زیادہ مسجد کے تقدس کا پاسدار ہے یا اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منع مت کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ انسان غیرت کی بنیاد پر یا کسی نہ کسی بنیاد پر روک سکتا ہے مت روکو تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنے والے کو چاہے وہ اولاد ہو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ نوبت کبھی ایسی بھی آتی تھی کہ وہ اس سے بات بند کر دیتے تھے کہ تو رسول کی مخالفت کرتا ہے تو سے بات نہیں کروں گا تو یہ دینی غیرت تھی جو صحابہ میں تھی اور یہی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہونا چاہیے حدیث اور رسول کی بات بلکہ اللہ کی بھی بات ہے ہر مرتبہ ہر بات ہر آیت اور حدیث ہماری سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ماننا ضروری ہے اس کو یاد رکھیں بات کا سمجھنا ضروری نہیں ماننا ضروری ہے عقل میں آنا ضروری نہیں لیکن حکم مان لینا ہی ضروری ہے بات یقین اس پر کر لینا ضروری ہے چائے آپ جو بنا ہے اور یہ تو ڈاکٹر کے بارے میں بھی سبھی ہی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے دوائی کھاؤ یہ لو صبح دوپہر شام لال گولی پھیلی گولی نیلی گولی ڈاکٹر صاحب گھٹنے میں ہے پیٹ میں جائے گی گولی جتنا بتا رہا ہوں اتنا کہو آدمی کے درد کہاں ہے گٹنے میں ہے اور گولی کہاں جا رہی ہے پیٹ میں ڈاکٹر کہتا ایسا کرو سب صحیح ہو جائے گا آدمی چپ چھاپ شرافت سے اس کی بات مانتا ہے یاد رکھتا ہے اس پہ لکھ کے رکھتا ہے صبح شام دوپہر برابر اور کو کھاتا ہے کتنے فیصلے ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آتے میکینک کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں, میں آتی گئی چیلنج بھی کر رہے ہیں کبھی دکھائی تو دیتا نہیں, نہیں سائنسدان حضرات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا گھوم رہی سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے خود بھی گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پر روٹیشن بھی ہے ریولیوشن بھی ہے اور اوپر سے بھی دباؤ ہے نیچے سے بھی میگنیٹک کیا ہے فورس ہے یہ سب ہے دنیا گول ہے فلیٹ نہیں ہے حالانکہ فلیٹ لوگ مانتے فلائٹ لوگوں کا سائنس بول رہے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں بتا رہے تو صحیح ہوگا نا ایک آدمی جو انکار کرتا تھا حدیث کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے لگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے دنیا گول ہے آپ نے کو سابق کر کے بتاؤ میں نہیں مانتا اگر ایسا مت ہوں تو کہ سارے سائنس داں ہیں وہ کیسا غلط بولیں گے اس کی دلیل تو دو نا تم کو رسول کی بات کی دلیل چاہیے کہ صحیح ہے گول ہے کہا تم کو فوٹو شاپ معلوم ہے فوٹو شاپ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کہا کیوں جھوٹ بولیں گے وہ لوگ کہا اچھا صحابہ کے بارے میں بات نہیں سمجھ میں آئی جی شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں بک جاتے ہیں بھائی جھوٹ بولنا کیریکٹر سے تھالک رکھتا ہے نالج سے نہیں صرف نالج اور کیریکٹر نہ ہو تو جھوٹ زیادہ پاورفل بنتا ہے آدمی آج کل آپ دیکھیے ملکوں کے بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں سفید جھوٹ جھوٹ بولنے کے لیے کیریکٹر جھوٹ سے بچنے کے لیے کیریکٹر چاہیے نالج نہیں جتنا سائیکوفیت لائرز کتنے ہوتے ہیں एक आदमी झूठ बोल देता है और वो यानी उससे पूछने वाला और सुनने वाला अपनी मालूमात में शक में आ जाता है इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इसकी बात ही ज्यादा सही होगी हो सकता है मुझसे सौ हुआ हो ऐसे भी तो झूठे होते हैं मैं कहा हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं और क्यों झूठ बोलेंगे मैं मुझको क्या मालूम झूठ बोल सकते हैं جب تم صحابہ کے بارے میں اعتماد نہیں کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو, وہ چیزیں کیریکٹر کے بارے میں کسی مشرق نے کافر نے نہیں کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ آپ جب کھڑے ہو کے کہا آپ نے پیش کیا ہسٹوریکل ایویڈینس بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے جب کھڑے ہو کر سبا کی باڑی پر آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں پیچھے ایک لشکر حملے کے لیے تیار ہے کیا گاؤں گی لوگوں نے کہا کہ ماں چل رب کا ہم کو آپ سے جھوٹ کا کبھی ایکسپیرئنس نہیں ہوا ہم نے آپ سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا یہ تاریخی شہادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھوٹ سے پاک تھی نبوت سے پہلے پھر نبوت کے بعد کیوں جھوٹ بولیں گے جو آپ ایک آدمی کا تجربہ ہمیشہ سے اس سے سچ کا ہے کیوں جھوڑ بولے گا سائنسدانوں کے بارے میں جھوٹ وہ بولتے بھی ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کسی کمیٹی نے کہا کہ کبھی جھوٹ بولتا ہے ایسا نہیں ہے. تو کیوں مانے اس کی بات خاموش تو آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ منمانے فیصلے کرتا ہے ہمارے جو فیصلے ہیں وہ سالڈ فیصلے ہیں کہ ہمارے رسول جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ آپ کے مخالفین کی بھی گواہی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سنت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے انکار کریں یا اقرار کریں مان لو سمجھ میں آنا شرط نہیں ہے دوائی پیٹ میں جا کے کیسے کام کرتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے ذرا ذرا سمجھائیے ٹائم میں کھاؤ اچھے ہونا تم کو ہے سمجھنا ہے مجھ کو اچھا ہونا ہے چپ چاپ کھاؤ سمجھنا ضروری نہیں اچھا ہونے کے لیے شپا کے لیے صحت کے لیے دوا کیسے کام کرتی سمجھنا ضروری ہے نہیں سوئے بچے کو بھی کھلا دی تو فائدہ ہو جاتا ہے سمجھنا ضروری نہیں دین سے فائدہ ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنا پوری طرح سے ضروری نہیں اللہ کی بات کو مان لو فائدہ ہوگا اجمالی فہم بھی کافی ہے تفصیلی فہم ضروری نہیں ابن تہمی رحمت اللہ فرماتے ہیں الثانیہ قائدہ نمبر دو انما اخبار رسول اور ربی فین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جو بھی باتیں بیان کریں اس کا اس پر ایمان لانا لازم ہے سوا اور اپنا معنی چاہے ہم اس کے معنی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اس کے معنی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے لأنه اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ نے آپ کی تصدیق کی ہے فما جا فل الكتاب و وجب ہی و جب اللہ کل و جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کی تصدیق کرے اس پر ایمان لے آئے وہ علم یف ہم چاہے اس کے معنی وہ نہ سمجھے نہیں سمجھا مان لو ایمان والے کے لیے کیا ہے سمجھنا علم کا اعلی مرتبہ ہے لیکن نہیں سمجھا تو انکار کریں گے ایسا نہیں نہیں سمجھا تو بھی ماننا سمجھ کے ماننا افضل سمجھ کے مان... افلا قرآن تدبر قرآن میں کرنا افضل مقام ہے لیکن اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تب بھی ماننا ضروری ہے بہن کے تابع قبول اور ایمان نہیں ہے بھی سمجھ میں آیا تو ماننا ضروری ہے تو یہ بات مومن کا طریقہ ہونا چاہیے تدبریا میں امام ابن تیمیہ نے بات کہی ہے تو سلف کا طریقہ یہ ہے نہیں سمجھا تو بھی معلوم نہیں سمجھا تو بھی خدیبیا کے موقع پر سمجھ میں آ رہا تھا رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے خاص طور سے وہ صحابہ جو ایک دم جنگی مزاج والے ہیں بہادر ہیں کیا کہہ رہے تھے کیوں دب رہے ہم لوگ اللہ کے کی رسول کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم لڑیں اور ہم قتل ہو جائیں تو ہم شہید وہ لڑکے مریں تو وہ جہنم میں ایسا نہیں ہے کیا ایسا تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں ایسا ہی خاتمے ہم کیوں دب رہے ہیں آپ کے لیے تیار ہیں ساتھ ہیں کیوں دب رہے ہیں ہم لوگ آپ دیکھیے اس وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معادہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معاہدے کی شروعات بسم اللہ کہ نہیں الرحمن کٹ کرو مجھے کیا کہہ رہے ہیں رحمان کٹ کرو ہم کو نہیں معلوم یہ رحمان کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ ہو رہمان نہیں مانتے رحمان اللہ نے بھی کہا ہے. آ, کٹ کرو اس کو کٹ کیا اس کو لکھو بسم اللہ احمد. یہاں سے لکھو بسم کر با کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے چاہو کٹ کرو اس کو لکھ دیا تھا در نے تم کا اس کو کٹ کرو رسول مانتے تو لڑتے کیوں رسول مانتے تو لڑتے کیوں رسول کٹ کرو لکھو محمد ابن عبداللہ رہتی اللہ لکھ رہے ہیں کہاں کٹ کرو کہ رسول میں کٹ نہیں کروں گا اس کو رسول کو کٹ کروں میں یعنی کوئی شریک حکومت تو نہیں کٹ کرو مجبورن کہہ رہے اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے دباؤ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول میں کٹ نہیں کروں گا اس کو کہ لاؤ کلو کہاں لکھا بتاؤ کہیں یہاں لکھا انگلی رکھو آپ نے اپنے ہاتھ سے کٹ کیا ساما کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں کیا مخالفت کی مخالفت نہیں کی مانا اس کو آپ کے سامنے اسرار کیا آپ کے سامنے اپنی بات رکھی لیکن آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی صابت کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ماننا پڑتا ہے یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے سمجھ میں آئے نہیں آئے مانیں گے پسند آئے نہ آئے مانیں گے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو مانیں گے یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے لیکن بعد کے دور میں ایسے عقلمند پیدا ہوں گے جو کیا کہیں گے آئیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا کہا ہل آسا جلن یا لوگ و حدیث ونی خبردار سن لو قریب ہے کہ ایسا وقت آئے کہ ایک آدمی اس تک میری کوئی حدیث پہنچے وہ مد تک کی وہ اپنی تخت پر تقی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہو نواب صاحب فیاقول یہ گھمنڈ کی علامت ہے کہ آدمی آرم چیئر کرٹک جس کو کہتے ہیں جو میدان کی حقیقتیں نہیں جانتا ہے بس کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے اپنی تصب معاملات معاملہ تنقید کرتا ہے تو وہ غمد تک اعلیٰ اریکت ہی فیاقول بے و بے کتاب اللہ تمہارے ہمارے درمیان فیصلے کے لیے بس اللہ جی کی کتاب ہے پما وجدنا نہ فی حل اس ہو اس کتاب میں جو ہم حلال لگے گا اس کتاب میں جو ہم حلال ملے گا اس کو ہم حلال مانیں گے اس کتاب کے مطابق جو حلال ہوگا اس کو حلال مانتے ہیں پما وجدنا فی حرام حرمنا ہو اور اس کتاب میں جس کو ہم حرام پائیں اس کو ہم حرام مانتے ہیں ان نما ہر رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ کما ہر رم اللہ اب دفاع بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی حرام کرتا ہے جیسے اللہ حرام کرا دیتا ہے یعنی حرام صرف وہ نہیں جس کو اللہ حرام بتائے جس کو اللہ کے رسول حرام بتائیں وہ بھی حرام ہے ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز قرآن میں مذکور ہو رسول کی تعلیمات میں بھی کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ قرآن میں نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ قرآن میں نہ ضروری نہیں پھر رسول کی بات کی ضرورت کیا ہے اللہ نے کیوں کہا کل عطی اللہ اور کیوں کہا اللہ نے اللہ صرف کہتا کل عتی اللہ آپ کہو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی فرما برداری کیا ہے اللہ براہ راست بندوں سے آرام کرتا ہے نہیں اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا وہ اللہ کی فرما برداری پھر رسول کا اضافہ کیوں کچھ باتیں زائد بھی ہوں گی جو قرآن میں نہیں ہوں گی کیوں اللہ نے کہا وما آتا کم رسول فخن جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روک دیں رک جاؤ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں نہیں یہ فے کا مال ہے وہ حدیث میں ہے حدیث تو تم مانتے نہیں اور ماں عمون کھسے کا ہے تھوم میں مال بھی آتا ہے رسول مال دے مال بھی لو رسول اعمال آمال دیں آ بھی لو رسول عقیدہ دے عقیدہ بھی لو جو بھی دیکھ اللہ میں تو تم اس کو مقیت کرنے کے قرآن سے دلیل لاؤ کیونکہ تم قرآن کی سوال رجوان تھے نہیں وہ ماں آتا تم رسول فخو جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ تو رسول کے ساتھ اللہ نے جوڑا ان کا جو رسول منع کریں اور قرآن میں بھی ہو تو رکو جو رسول دیں قرآن میں بھی ہو تو لو اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا رسول کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی مطلق ذکر کیا تو ہم اس کو مطلق مانتے ہیں چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو تو وہ نما ہر رسول اللہ کما رسول کی حرام کی بھی چیز بھی ویسی ہے جیسے اللہ کے حرام کی سکتا کہ قرآن کا حرام کیا وہ بڑا حرام. رسول کا حرام کیا وہ چھوٹا حرام نہیں وہ بھی حرام یہ بھی حرام وہ حرام یہ مکروہ وہ ہاں تحریمی یہ تنزیحی نہیں رسول جو حرام کر دیا حرام چاہے قرآن میں ہو یا نہ ہو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حرام قرار دیا یہ فلم کی روایت ہے آدمی کیوں انکار کرتا ہے حدیثوں کا کیوں انکار کرتا ہے دین کی باتوں کا؟ انسان کا ہمیشہ سے یہ ایب رہا ہے کہ جو بات اس کی عقل میں نہیں آتی انکار کرتا ہے عقل کو پیمانہ بنانا نہ عقلی ہے عقل کو پیمانہ بنانا امام اللہ نے کیا کہا جو آدمی کہے رکھو بازو کو جب قرآن سنت بازو کو رکھو عقل آج بھی بازو کو قرآن سنت کی دلیلی، اقلی دلیل عقلی دلیل گزارا ہے تو یہ عقل کے کم ہونے کی علامت ہے کیونکہ کامل علم اللہ کا کامل عقل رسول کی ہاں سے جو بات،, بات آ رہی وہ زیادہ علم اور عقل والی بات ہوگی نہ کہ کسی انسان کی بعض اوقات میں عقلی دلیل دیتا ہے وہ الٹی اس پہ ہی پڑتی ہے وہ عقل کے خلاف بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پکڑنے والا پکڑ لیتا ہے اس کو تو آدمی کیوں انکار کرتا ہے جو چیز انسان کے علم کے احاطے میں نہیں آتی ہے آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے بلکدو بیما علم تو علم ہی بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آ سکی جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئیں انکار کر دیا ان کو پار کا عیب کیا ہے جو ان کی پچھلی معلومات تھی باپ دادا والی تجربے والی سائنس والی یا جو بھی ان کی معلومات تھی اس معلومات کے دائرے میں رسول کی بات نہیں آ رہی ہے انہا جاب سارے معبود کو ایک ہی معبود کر دیا اس نے تو عجیب بات ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی باپ دادا سے جو رواج چلتا آ رہا ہے کئی معبود ہیں ان کے اوپر اللہ ہے تو ان کو بھی ماننا اس کو بھی ماننا یہ تو بول رہا ہوں حکومت مان بڑی عجیب بات ہے ان کے اپنے ماضی سے جو چلا آ رہا ہے رسم رواج پرمپرا اس کا انکار کر دیا اس رسول نے عجیب بات ہے انکار کر دیا مرنے کے بعد کی زندگی ایدہ متنا وکنہ تو را بند رائے ہم زمین میں مر کے مٹی ہو جائے گی واپس زندہ ہوں گے واپس لوٹیں گے زندہ ہوگے واپس پلٹنا تو بڑا عجیب ہے انکار تو انسان کیا کرتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتا انکار کرتا ہے یہ عقل کو اپنا رب بنا لینا ہے عقل کے حکم کو مانتا ہے حالانکہ عقل کامل نہیں ہے وہ پروان چڑھتی اور زوال بھی اس میں آتا ہے تو فرمایا کہ بل کر بما بی لم بیما علم ہی ولم مایا کیم اور اب تک اس کی تویل ان کے پاس نہیں آئی کدا لکھ لدی نم ان كيف کئی پکا ناقیبت اسی طرح سے کے رہے ہیں ان سے پہلے بھی ان سے پہلے آنے والے بھی پچھلی قومیں بھی فنگ اور دیکھ لیجیے کئی پکا ناقیبت اولالمین ظالموں کا کیا انجام ہوا معلوم مجرد عقل کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے کیوں ظلم یہ ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھنا حقدار کو اس کا حق نہ دینا عقل کا اپنا حق ہے اور نصوص کا اپنا حق ہے عقل کو جہاں رکھا جائے گا مصوص کے پیچھے تابے نیچے اس نے اوپر رکھ دیا تو اس نے کیا کیا ظلم کیا چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطیلہ لسوفیان ابن عیئینا سوفیان ابن عیئینا و عوی ہمون سے کہا گیا یقونر ناس لوگ کہتے ہیں کُلُّ انسان عَدُو مَا جَهِينَ ہر آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس کا وہ جاہل ہوتا ہے جس چیز کا知 اس کے پاس نہیں ہوتا ہے جس چیز کی سمجھ اس کے پاس نہیں ہوتی ہے آدمی اس کا دشمن ہوتا ہے آدمی دشمن بن جاتا ہے اس چیز کا فکالحاطی کتاب کہ یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے تو کہا کہ ہاتھ کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے کہاں ہے فقال بل کر دب وی مالم علم ہے لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی تو ان کا جو علم ہے اس میں جو نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے لوگ لہذا یہ اجاد المسیح میں چوزی نے بات کہی ہے ایک واقعہ دیکھیں سلف کا طریقہ اس میں کیا ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں لمحہ اسری ابی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقسا راتوں رات لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقساء کا سفر اسراء مسجد اقساء سے آسمان کا سفر معراج تو کہا کہ جب اس رات میں آپ کو سفر کرایا گیا اللہ کی طرف سے اصبح الناس جب صبح ہوئی تو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا ممن فرتنا بعض لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم پر ایمان لائے تھے پہلے اور آپ کی تصدیق کی تھی مرتد ہو گئے مرتد ہو گئے جب ان کے سامنے بات آئی کہ آپ کے صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اکثر تک لے گیا کئی لوگ مرتد ہو گئے وہ سار اجال مشرقین بکرین اور دوڑے دوڑے کچھ مشرقین ابو بکردی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے لکھا الا صاحب سنا ہے آپ کے صاحب کے بارے میں آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ساتھی ہیں ذرا سنام کے بارے میں کیا چل رہا ہے کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس آیا ہے یس <الْمَقْدِس> روسری آپ کے زادی کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا اوکال انہوں نے ایسا کہا ہے یعنی تمہارا یہ فہم ہے کہ رسول کا قول ہے دیکھیے ویریفکیشن پہلی بولنے کی عادت ہم کو ہے جلدی سے بولتے ہیں ہم بلکہ عال یہ ہے کہ عالم سے کوئی سوال پوچھے تو بیچ میں دوسرا ہی بولتا میں بولوں صبر نہیں کہا اوکال ادال اس لیے علماء بھی کیا کہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اگر کسی نے اپنے بیو کو طلاق ایسا ایسا دیا تو ہوتا کیا تو عالم کیا کہتا ہے؟ آپ جیسا بتا رہے ہیں اگر ویسا ہوا ہے تو یہ جواب ہے کیوں؟ اس لئے کہ پوچھنے والا کچھ چیزیں اس میں کیا کرتا ہے چھپا کے بولتا ہے بعد میں قوم بولتی کیسا بتوا دے دی تو عالم جواب میں شردیا بتاتا ہے اگر ایسا اس نے کہا ہے اس طرح اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے تو قال نے سکھا ہے قالو نام فرما نے کیا کہا؟ قال لئن ذلك لقد صدقا اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ہے اگر آپ نے کہا ہے تو سچ بیت المقدس کالم قبل ان آپ ایسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رات اور رات مسجد اقصہ تک گئے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے لوٹے اس کو حق مان رہے کی صحیح یعنی یہ ممکن نہیں ہے سفر ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہمارا ایکسپیئنس اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو تم اس کی بھی تصدیق کرو گے فقال نعم انی لاؤصدقہ بما ہوا بعد من ذالک کہاں میں تو اس سے بھی بڑی چیز کی تصدیق کرتا ہوں یہ تو چھوٹا سا ہے میں اس سے بڑی سفر کی تصدیق کرتا ہوں وصدقوهو فی خبر السماء فی غدوه او روحتین کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی سفر بھائی جبریل صبح شام آسمان سے سفر کر کے زمین پہ آتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ایک رات میرا نبی جبریل کے ساتھ زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا, چلا گیا کیا کوئی بھی ہے رات دن جبرائیل سفر کر کے آتے ہیں تنہا اور رسول کے بعض خبر لاتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک بات میرا رسول چلا گیا تو کیا بڑی بات ہے تو کہا میں اس سے بھی بعی کی تصدیق کرتا ہوں وصدیکو فی خبر السما کے فی غدوتین اور روحتین ولذالک سمیا ابا بکرن الصدیق عائشہ فرماتی ہیں یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا صدیق جو اپنے اعتقاد اپنے قول اور اپنے فعل میں سچا جس کا و باطن ایک و سچائی سے بھرا ہوا تو یہ تصدیق کرنے والے اس بنیاد پر ان کو صدیق کہا گیا امام البحقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو روایت کیا ہے اور امام الحاکم نے بھی اور صحیحہ میں حدیث نمبر 306 پر شیخ الباری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو مومنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اصل کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں حدیثوں کا انکار مثلا قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا کیوں بھائی کہاں ہے دیکھو نیک بھی اس میں ہے گناہگار بھی اس میں ہے تو کس کو عذاب ہو رہا ہے ایک یہ قبر میں کئی لوگ دفن ہیں کہیں بھائی ایک آدمی دوسرے کے بازو سویا ہوا ہے اگر تم کو اکل میں اگر نہیں آتا ٹھیک ہے سنو ایک آدمی بازو میں دوسرے کے سویا ہوا ہے ایک ہے بادشاہ بن کے باغ میں گھوم رہا اور دوسرا ہے جنگل میں اس کے پیچھے شیر نے ڈائنوسور لگا پڑ وہ بھاگ رہا ہے گھبرا اور پریشان ہے اور بڑبڑا بھی رلیم میں گھبراہٹ میں دونوں بازو میں ایک دوسرے کے لیکن دونوں کا حال الگ ہے اس کی تکلیف وہ نہیں جانتا اور اس کے مزے اس کو نصیب نہیں ہو رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں کا حال الگ ہے اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ ایک ہی قبر میں دو آدمی ہیں اور دونوں آدمیوں کا حال الگ ہو کیونکہ قبر کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے دوسری بات یہ نہیں کہ نہیں ہم لوگ قرآن کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں قبر کے عذاب کا کیوں بھائی قرآن میں کام منائ یہ کا دے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا مالک یوم الدین میں بچہ بچہ پڑھتا ہے اس کو بدلے کے دن کا مالک تو بدلہ کب ملنے والا ہے قیامت کے دن تو قبر میں عذاب کیا ہے قیامت کا دن آیا تھوڑی نا ابھی تو قیامت میں تو فیصلہ ہونے والا ہے فیصلے سے پہلے عذاب دینا کیا ہے ظلم ہے فیصلے سے پہلے قیامت کے دن کے فیصلے سے پہلے عذاب دینا ظلم اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اور قیامت سے پہلے عذاب قبر میں بتایا جا رہا ہے تو قیامت کا دن قرآن کی بھی خلاف ہے فیصلہ کب ہونے والا ہے قیامت کی تو یہ حدیث قبر کے عذاب کی قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ انصاف کے بھی خلاف ہے اچھی بات فرون کو کس نے غرق کیا تو سزا تھی یا محبت میں غرق کیا اس کو اب سوچی اللہ رب العالمین نے قوم نوک کو غرق کیا قوم لوپ کو عذاب دیا قوم فمود کو اور اس طرح سے جتنی بھی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا ان پر عذاب آیا آیا تو قیامت کا دن تو نہیں آیا تو عذاب کس وجہ سے آیا انکار کی وجہ سے جب ان کے انکار کی سزا دنیا میں آ سکتی ہے تو ہم تو ایک سٹیپ بات کی بات کر رہے ہیں ہم قبر کی بات کر رہے ہیں قرآن میں تو اس سے ایک سٹیپ پہلے آ رہا ہے تو اگر وہ ظلم ہے یہ کیا ہے کوئی جواب نہیں اور سزا یاد رکھے ابن قیم نے کتاب روح میں یہ بات کہی ہے کس اعتراض کا جواب دیا ہے کوئی چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ نے بتایا کہ انسان کی نیکی ہو یا گناہ ہو اس کا انعام اور اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پن پہ عام ہو ان کے لیے عذاب ہے دردناک اذا چھوٹا موٹا نہیں بیمار آیا بخار ہو گئے نہیں عذاب ہے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو قرآن کی ہے کہ عذاب صاف لفظ ہے لہم عذاب اور عذاب کے اور ایک اس کے کی لیے کیا ہے صفت اس کی دردناک عذاب ان کے لیے کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جو آدمی قرآن کی بنیاد پر بعض اوقات حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ خود قرآن کا انکار کر رہا ہے اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے ظالم ہے یہ قرآن کی مالکی بدین کے خلاف ہے تو یہ جہل ہے جو انسان کو انکار کی طرف لے جاتا ہے جہالت انکار کی طرف لے جاتی ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جہل کا اعتراف کرے شرابت اسی میں ہے وہ نہیں معلوم ہو اللہ نے بتایا و اللہ تم اللہ کا اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں تو ہم اس بات کو مانیں ان کو نہیں معلوم ایسی کئی باتیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے اور آدمی اس کی بنیاد پر انکار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے ہم نے آمن نہ بھی کل من این ربنا ہم ایمان لے آئے سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے اللہ کی بات جو کتاب قرآن میں ہے اور رسول کی تعلیمات جس سنت میں حدیث میں ہے سب ہمارے رب کی طرف سے آئے نہیں قرآن میں اللہ کیا فرمایا لا رسول جلد بازی کر کے آپ اس قرآن کے سلسلے میں زبان آپ کی یعنی آپ اس پر پڑھے نہیں جبیل کی قرت کے دوران نلینا جما ہوا قرآن ہمارے میں ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے صحیح طور پر پڑھوانا سو نلینا بیان اور پھر جو نازل ہو چکا ہے قرآن اور جمع ہو چکا ہے آپ کے سینے میں اس کا بیان اس کی توضیح اس کی وضاحت اس کی تبیین وہ بھی ہمارے میں ہے معلومات کے کلام بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بیان بھی اللہ کی طرف سے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کا بیان جو کہ خارج خارج باہر ہے قرآن کی قرآن تو ہو گیا اب اس کے بعد کے ساتھ آ رہا ہے اس کا بیان ہمارے ذکر میں ہے تو بیان کیا ہے قرآن بیان یہ اللہ کی طرف سے آیا جو رسول کو دیا گیا ہے اس کی تخصیص آپ قرآن سے نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ قرآن ہی میں بیان ہے تو وہی تو قرآن ہے یہ اور چیزیں جو رسول کو دی گئی وہ انض اللہ علی کا لیتو بھئی نالینا سیمانو ضی الم ولاحم اے نبی آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا گیا ہے وہ انہ کا ذکر کیوں لیتو بئی نالینا سیمانو ضی اللہ علیہ تاکہ آپ تاکہ آپ آپ کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں تو اسے معلومات کہ واضح کرنے کی ذمہ داری رسول پر ڈالی گئی ہے کلام رسول صحیح واضح ہوگا وہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ذمہ داری رسول پر ڈالی آدمی کلام کو لے قرآن کو لے اور قرآن کے بیان کو نہ لے تو مقصود فوت ہو گیا اور اس کا فہم ہمیشہ خلل والا ہوگا اس کا فہم ہمیشہ خلل والا ہوگا پہلو کہتے ہیں اللہ نے ذمہ داری لی ہے یہ بولے بھالے اعتراضات ہیں انسان کی جہالت اس کی بہت بڑی دشمن ہے کہ قرآن کی اللہ نے ذمے داری ہے حفاظت کی حدیث کی نہیں لی اللہ نے کہاں ہے انحزلکرا کتنا کہ یہ ذکر ہے ذکر کی ذمہ داری لی ہے انحزل نہ ذکر تو قرآن کہاں ہے آپ پہ؟ کہ ذکر سے مراد قرآن ہے یہ کس نے بتایا آپ کو ذکر اچھا اب ہے. یہ کے لیے ندا لگے تو تم تجارت اپنا بیچنا چھوڑو پساؤ گلا ذکر اللہ اللہ کے ذکر اللہ کی نصیحت اللہ کی یاد دہانی کی طرف لبکو جلدی سے چلو وہ دار اور بیچنا چھوڑو یہ ذکر کیا ہے یہ ذکر رسول صلی اللہ وسلم کا خطبہ ہے اب دیکھیے حدیث میں کیا ہے بلا لکھتے رہتے ہیں کون ہے کون ہے اونٹ والا با, آ, گائے والا بکری والا انڈے والا مرغی سب لکھتے ہیں اور جب امام آ جاتا ہے ممبر پر تو اس کے لیے لفظ حدیث میں کیا آیا ہے تم او نہ وہ اپنے صحیفے کو کیا کرتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور کیا سنتے ہیں ذکر وہ ذکر کیا ہے خطبہ ہے رسول صلی اللہ علیہ کے خطبے میں جو نصیحت ہوتی تھی جو بات آپ کرتے تھے اس کو بھی اللہ نے کیا, کیا قرار دیا دکر. تو اگر ذکر قرآن ہے تو رسول کی نصیحت بھی کیا ہے ذکر ہے تو ایک کو لے کر دوسرے کا انکار نہیں کر سکتا آہل الحدیث ہی قرآن کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں اس کو یاد رکھے اور ڈٹ کے بولے اس کو واقعی صحیح فہم اور امام اللہ نے شب اصول اعتقاد والجماع میں اس بات کو لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, ہے حدیث سے مراد رسول کی حدیث ہے اسی لیے اہل الحدیث اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں بعض علماء نے ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں لیکن اس کا مزدر کیا ہے کہاں سے آیا یہ امام اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے شب اصول اعتقاد اہل سن اور بہرحال تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت دونوں کو لینا چاہیے صرف قرآن کو نہیں انکار سنت کا کرنے والے کیسے ہیں کلی انکار حدیث نہیں. جزئی انکار حدیث اگر قرآن کے مطابق ہو تو سائنس کے مطابق ہو تو عقل کے مطابق ہو تو اس میں بھی اور ایک شکل ایک اور کلاز اس زمانے میں حجت ہی حدیث آج نہیں ہے یہ بھی غلط اسی طرح سے حدیث اس زمانے میں سے آج تک حجت تھی اور ہونا بھی چاہیے تھی لیکن کیا کرے بدقسمتی سے محفوظ نہیں ہے اس لیے آج ہمارے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے ساری بےخدا باتیں ہیں جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس نے حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے یہ لازم و مزوم ہے اللہ تعالی الفاظ کی حفاظت کرے اور فہم کو ضائع کر دیں فائدہ کیا ہے اس سے اصل تو اس کے مطابق ایمان و عمل ہے خالی تلاوت کے لیے پرانا نازر ہوا ہے نہیں بلکہ اس کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے اس کے مطابق ایمان و عمل کے لیے اور اگر آدمی کو سمجھے ہی نہیں قرآن اس کے احکام آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے ایمان کیسے لا سکتا ہے تو اللہ خالی الفاظ بچا کے رکھے اور اس کا فہم غائب کر دے ضائع ہونے دے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ لازمی تقاضا ہے قرآن کی حفاظت کا کہ حدیث کی بھی حفاظت ہو تو دونوں محفوظ ہیں دونوں محفوظ ہیں آگے بڑھتے ہیں نمبر گیارہ مسئلہ نمبر گیارہ تبکو کی بجائے میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے اس لیے بیان کیا آج اس, اس دور کی بیماری یہ ہے اور ایک بڑا طبقہ ہے جو آج جاوید غلام الدین ہو یا اس طرح کے جتنے بھی جینٹل مین ہو یہ آج کل یہ کر رہے ہیں ایک آدمی اسٹائل میں بولے تو بات صحیح ہے بولنے کا انداز کتنا نرالا ہے ہاں نرالا یہ ہو کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ بعض بیان جادو کا اثر کرتے ہیں تو ایک انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کی بنیاد کس چیز پر ہے بات کے انداز پہ فیدا نہیں ہونا چاہیے جاہل آدمی جا انداز پہ فیدا ہو جاتا ہے اور یہ کہ بات حقائق پر के کہ نہیں دیکھتا ایک آدمی بہت کانفیڈینس سے بولتے تو صحیح ہو جاتا ایک دم اعتماد بول رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے بولنا شروع کر آدمی تو کیا اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے لومڑی سے ہوشیار لومڑی پکڑنے والا ہوتا ہے پہلے برابر پکڑتے ہیں کہ دیکھو کہاں غلطی کیا ہے نمبر گیارہ تپکو کی بجائے جدال اور مناظروں میں لگے رہنا یہ بھی سلق کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی بجائے لوگوں سے جنگ جیتنے میں لگ جائے اس کو بے غوث ثابت کیا اس کو بے غوث سے مناظرہ اس سے ڈیبیٹ واٹس ایپ پہ ہوٹلوں میں مسجدوں میں گھروں میں اور لوگوں کو کسی طرح سے چھوٹا بتانے کی کوشش کرے اور ان کو یعنی چٹ کرنے کی کوشش کرے کشتی میں یہ طریقہ سلق کا نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ گہرائی کے ساتھ ہم سیکھیں لیک سمے من حجی سال اللہ فرماتے ہیں کہ علم کلام جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں سلف کا منحج نہیں بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں سرب کرتے تھے سلق کا طریقہ کیا تھا کتاب و سنت کو سمجھنا نمبر ایک نمبر دو اس پر عمل کرنا خود تین اس کی طرف دعوت دینا دوسروں یہ تین کام ہیں کرنے کے یہ نہیں کہ ایک آدمی خود عمل نہ کرے دوسروں کو اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کی بجائے ان کو ہرانے کی کوشش کریں آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں اگر واقعی سچے ہو تو آؤ واٹس ایپ کے گروپ ہی کئی ایسے بنتے ہیں اور علماء کو بھی گھسیٹتے ہیں لوگ اس کے اندر علماء کو کام ہے بہت سارے تعلیم و تدریس اور اس طرح سے دینی خدمات ہیں ہر چنٹو پنٹو بنٹی کے ساتھ میں وہ بحث کریں کہ علماء کا معیار نہیں ہے ایسے لوگ جو ذرا سے اختلاف کو بالکل ذاتیات تک چلے جاتے ہیں اور علماء کی شاہ میں گستاخی بلکہ گالی گروس پر بھی آ جاتے ہیں عالم اس کے ساتھ بحث کر کے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے معلوم ہے میرا ان کے ساتھ بھی ڈبیٹ ہوا ان, ان, ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا پچاسوں جواب دیے ہیں لیکن اس کے پیمانے اور اس کے تراویل میں جواب جواب نہیں ہے ابن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تیس عالموں سے بحث کی اور میں ان پر غالب آیا جائن سے بیس تو وہ مجھ پہ غالب آ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ اس کو بتا ہے بھئی ایسا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں اس کا یہ مگر مطلب آپ غلط سمجھ لے اچھا اس کو عربی آتی نہیں ہے ٹرانسلیشن ابن ٹرانسلشن لیکن اتنا کانفیڈینس کہ عالم بتا رہا پیار سے بتا رہا تو پھر بھی اس کے بعد آپ کو نہیں سمجھا قرآن میں ایسا ہے پانچ وقت ایسا ہوتا ہے تو اب آدمی کیا کرے اس کو اصول ہی معلوم نہیں نہ صرف منسوخ معلوم ہی نہیں اگر ہو نہیں سکتا قرآن کی بات منسوخ ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن منسوخ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آدمی کئی چیز اصول معلوم ہی نہیں ہوتے اس کو جامع کام خاص اور مطلق مکیت یہ کیا ہے دیر میں قرآن ہے مطلب مکیب اس کو نہیں معلوم کیا کریں سر پھوڑ کے لے گا تو ایسے لوگوں سے بات کرنا ہی کیا ہے مصیبت بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں اپنے ایمان میں کنفیوز ہو جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے مباحثہ نہ کرے تو یہ طریقہ نہیں ہے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں پریکٹس کے لیے آپس میں مناظرہ کرتے ہیں یہ بھی خلاص. تو دیوبندی بن جا میں لیڈیز بنتا ہوں. تو کرشچن بن جا میں مسلمان بنتا ہوں. ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے بعض اوقات وہ کفری باتیں بھی بولتا ہے حرام ہے کیا دعویٰ ہے بتاؤ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا آپ کیسے بول سکتے عشا علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے کیسے بول سکتے آپ اپنی طرف سے آپ نہیں بول سکتے کفر کا کلام آپ نقل کر سکتے ہو بطور دعوی پیش نہیں کر سکتے بطور اس بات آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے کفر ہیں وہ نہیں بولنا چاہیے ایسا تو بعض اوقات لوگوں کو کیا انٹرٹینمنٹ جو ہے آپس کا مجادلہ اور بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ آج کوئی فری ہوں بہت زیادہ کچھ کام نہیں چلو مناظرہ کرتے ہیں تو عیسائی بن جا میں مسلمان بنتا ہوں پریکٹس کریں گے تھوڑا تلوار کو دار کریں گے یہ جہالت ہے شاید نہیں کرتے تھے آپ بتائی ابو بکر رضی اللہ بیٹھے ہوں ہاؤ ہم ڈیبیٹ کریں گے ایسا ایسا کریں گے کے دلال پیش کریں گے اور اس کا رد کریں نہیں کرتے تھے وہ لوگ ایسا ان کے پاس کام تھا اس دور کی مصیبت ہے کہ جس کے پاس کام نہیں ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کسی کسی میں اس کو کوئی پوچھا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے نہیں فیس بک وہ نہیں انسٹاگرام نہیں پھر آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس کام ہے کیا کہا آپ کے پاس پھر کیا ہے اس نے کہا میرے پاس کام ہے تو بہت سارے لوگ رات میں دو دو بجے ڈیبیٹ میں لگے ہوئے یہ بھی نیم جاہد یہ بھی نیم عالم دونوں مل کے ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں جدال کر کے صبح تک ڈیبیٹ چل رہا ہے اور چار بجے کے آس پاس ڈیبیٹ تمام ہو گیا اور اس کے کی بعد کیا ہے انشاءاللہ شاء بقیہ ڈیبیٹ کل کریں گے کب کل? کل اور فجر کی نماز غیر یہ کوئی طریقہ ہے نہیں آدمی اپنی دین کو کمزور رکھتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بعض اوقات ایسے شبہ ذہن میں آ جاتے ہیں جو نکلتے ہیں اور اکثر مناظروں میں جدال میں آدمی بعض اوقات اپنی نفس کی وجہ سے کا انکار بھی کر دیتا ہے نے کہا? صاحب نے کہا کہ اگر میں مناظرہ ہار گیا تو تلا نے آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں آپ ایسا آپ کو مناظر کرنا آپ کرو بیوی کو تلا میرے اوپر کیوں مصیبت کا میں ماروں گا تو ہار بگانا میں مانوں گا تو ہاروں گا میں مانوں گا نہیں تو ہاروں گا پیلے ایسا معاملہ ہے تو ماننے کا مزاج کتنے لوگوں میں ہوتا ہے ایک آدمی جدال کرے ماننے کا مزاج لے کے بیٹھتا ہو نہیں آپ دیکھیں مناظروں کو یوٹیوب کے اوپر آپ سوچیں گے یہ شریف لوگ ہیں کون لوگ ہیں یہ لوگ اور بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی اس کی لپیٹ میں آ کے جیسا ہوا ہے ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اخلاق ہوتا ہے بچنا چاہیے پیچھے نہیں پڑتے ہم سے نہیں تو جدال اچھی چیز نہیں ہے وہ مجبوری ہے وہ کیا ہے مجبوری ہے آگے ہم گفتگو کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ضل اللہ تلجل قوم جب ہدایت کی بات گمراہ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ جدل میں پڑ جاتی ہے ڈبیٹس اجاگر لڑنا آپس میں تو ایک قوم ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ مناظروں میں پڑ جاتی ہے مناظروں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتی ہے آدمی حق بات نہیں مانتا ہے مناظروں میں صحیح کو غلط غلط کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے وہ بھی مجرم بنتا ہے یہ بھی مجرم بنتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے امام احمد ترمیم ابن مالا اور حاکم اس کو روایت کیا ہے امام الزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے اپنی کتاب العلم العمل میں ذکر کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آپسی جدل میں مبتلا کر دیتا ہے اور عمل سے باز رکھتا ہے اس کو جدال میں چھوڑ دیتا ہے اور عمل کی توفیق نہیں دیتا تو عمل سے رک جانا اور ڈیبیٹ کا چیمپئن ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے اور اکثر مناظر متقبر ہوتے ہیں اکثر مناظر ضدی ہوتے ہیں آپ کو دیکھیں اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے اللہ مرحیم اللہ ورنہ عام طور سے یہ حال ہوتا ہے اہل حق مناظرہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اس کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور بھی لوگوں نے کیا ابن عباس نے خوارش سے کیا لیکن ان کا طریقہ مناظرہ کا آپ دیکھیے وہ الگ ہے یہ طریقے کیا ہیں ضد پر اڑے رہنا اس کی بات کو زبردستی غلط بتانا بال کی کھال نکالنا یہ طریقہ نہیں صحیح تو یہ بات بھی یاد رکھے سلب کا کیا اس بارے میں موقف تھا یونس ابن کہتے ہیں یا تو یقول میں نے ماں و شافی رحمت اللہ علیہ کو فرماتی ایک آدمی بری سے بری چیز میں مبتلا ہو جائے بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے جس اللہ نے منع کیا ہے شرک چھوڑ کے بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے لت پت ہو جائے شرک سے, شرک سے بچ کر یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ علم کلام میں مبتلا ہو علم کلام کیا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقلی بحث کرنا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقلی ویسے کرنا اللہ جسم ہے کہ نہیں ہے حرکت ہے کہ نہیں ہے حضب اللہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جو یعنی بیان کرنا کہ جو عقل کی بنیاد پر ہوں عقلی ویسے اللہ کے بارے میں کرنا اللہ کی صفات کی انکار کرنا اس کی تحریف کرنا تعویل کرنا یہ ساری چیزیں علم کلاب میں ہوتی ہیں کہا کہ یہ بہتر اس سے کہ ایک انسان علم کلاب میں نظر کرے اس کا مطالعہ کرے اللہ تم انہ کلام شعین اللہ کی قسم اہل کلام کا کی ایسی ایسی باتیں میں نے سنی ہیں کہ میرے و گمان میں بھی ایسی باتیں کبھی نہیں آئی تھی جیسی وہ لوگ ویسے کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ان کی مجالس میں گفتگو میں آتی ہیں جو کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی تھی ایسی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں تو اس طرح کی بحثے اللہ کے بارے میں کرنا حرام ہے حلت الاولیاء میں اور حابد ابو نعیم نے اور اسی طرح سے جامع البر نے اس کو روایت کیا ہے اس کی سمس صحیح ہے امام شافی رحمۃ اللہ کا ایک اور قول ہے فرماتے ہیں حکمی فی اہل الکلام اللہ کے بارے میں عقلی بحث کرنے والے ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے بلجرید انہیں چھڑی سے پیٹا جائے وہ یوتا مشاع اور اول بستیوں میں قبیلوں میں ان کا ان کو چکر لگایا جائے آج بھی گاؤں دیہات میں جیسا ہوتا ہے ان کو گھمایا جائے اور یوں اعلان کیا جائے ہادا جزا منتر اکل کتاب و سنت افل کلام یہ بدلہ ہے یہ بدلہ ہے یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو چھوڑے اور علم کلام میں مبتلا ہو علم کلام کو لے اور کتاب و سنت کو چھوڑ دے تو اس کی سزا ہے تو مالما کی سلف جو ہیں کلامی بحثوں کو پسند نہیں کرتے تھے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صنعت بھی صحیح ہے ابن الحنفیہ کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں لا تنقدی دنیا حتونا فی بین دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک ایک وقت یہ بھی آئے گا یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگیں گے دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث نہ کرنے لگے اللہ رب العالمین کا تذکرہ ادا وزیرت خلوب ادا تلیہ آیا تو ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کب کپی ہی بھر جاتی لرز جاتے ہیں اللہ کی عظمت کے احساس سے اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم نماز کے بعد کریں گے